وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت کی اور تاق کی اذا یسر اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کیا آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی هل فی قسم حجر ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں البو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے آد کے ساتھ کیا سلوک کیا ارو مزہ اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ اللہ تین بل جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی اللہ جب اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ الَّذِينَ طَغَوْنَ فِي الْبِلَاد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ اور ان میں بہت فساد مچایا تھا فصب عليهم ربك عذاب چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا ربل مر سو یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے رب اخرو من لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے اللہ بل لا <تصفيق> چی ہر گیز ایسا نہیں چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے مسکی اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے التراث لما اور میراس کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو وتحبون المال حبا اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو بو دک دکا ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ربك والملك صفا اور تمہارا پرورتگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے و جہنم له میں اور اس دن جہن کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا یو لو یا لنی پدم وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أحَد يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أحَد احَد پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا سہوں أحَد, احد اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا <الْمُطْمَئِنَّة> البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے ارجعی اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں ودو جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں